اللہ ہما آلت کی ایک اے میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کرے میرے مصطفیٰ ایپیسوڈ فورٹی فائیو کر رہی کل مختوم ابنی ساخ کا بیان ہے کہتے رہے تھے سفید عبد المطلب حضرت حسان بن ثابت کے فارغ نامی قلعے کے اندر تھی حضرت حسان عورتوں اور طور بچوں کے ساتھ وہیں تھے حضرت صفیہ کہتی ہیں ہمارے پاس ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اہد و پیمان دوڑ کر آپ سے برسر پیکار ہو چکے تھے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفع کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے مد تھے اگر ہم پر کوئی ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے اس لیے میں نے کہا اے حسان یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کا چکر لگا رہا ہے اور مجھے اللہ کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس طرح پھسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجئے حضرت حسان نے کہا واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں حضرت صفیہ کہتی ہیں اب میں نے خود اپنی کمر باندھی پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور اسے لکڑی مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد قلعے میں واپس آئیں اور حسان سے کہا جائیے اس کا ہتھیار اور اسباب اتار لیجئے چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کا ہتھیار نہیں اتارا حسان نے کہا مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کے اس کار نامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا اس کاروائی سے غالباً قلعے اور گڑیوں میں بھی مسلمان کا حفاظتی لشکر موجود ہے حالانکہ وہاں کوئی لشکر نہ تھا اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرت نہ ہوئی البتہ وہ بت پرست کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے حتیٰ کے مسلمانوں نے ان کی رسد کے بیس اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا بہرحال یہود کی عہد سکنی کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قرضہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اختیار کیا جائے چنانچہ آپ نے اس قبر کی تحقیق کے لیے حضرت سات بن ماز، سعید بن عبد عبداللہ بن روا اور قواد بن جبیر روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنی قریضہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا اور وہ بھی اشاروں اشاروں میں لوگوں کے بازو مت توڑنا اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہے تو پھر لوگوں کے درمیان الانیہ اس کا ذکر کر دینا جب یہ لوگ بنو ریزا کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی قباثت پر آمادہ پایا انہوں نے الانیہ گالیاں بکی دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کی کہنے لگے اللہ کا رسول کون ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ پیمان یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا عزل القارہ مقصود یہ تھا کہ جس طرح عزل القارہ نے بدحری کی تھی اسی طرح یہود بھی بدہدی پر تلے ہوئے ہیں باوجود یہ کہ ان صاحب کرام نے ایک حقیقت کی کوشش کی لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے پیچھے بنو قریضہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا آگے مشرقین کلش کر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا پھر مسلمان عورتیں اور بچے تھے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بدحد یہودیوں کے قریب ہی تھے اس لیے لوگوں میں سخت اس طرح برپا ہوا جس کی کیفیت اس آیت میں بیان کی گئی ہے اور جب نگاہیں کج ہو گئی دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے دیا گیا. پھر اس موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سن نکالا چنانچے وقت کہنے لگے کہ محمد تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم کیسر و کثرا کے خزانے کھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں یہ حالت ہے کہ رفع حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی قید نہیں بعض منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یسرف تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں لہذا واپس چلو اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں حالانکہ وہ کالی نہیں پڑے تھے یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریضہ کی بدہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اشتراب اور زیادہ بڑھ گیا لیکن اس کے بعد آپ پر امید کی روح غالب آ اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانوں اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری آپ نے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے جز کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج کا ایک حصہ روانہ فرماتے رہے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے اور طور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا بنو غطفان کے دونوں سرداروں اوینہ بن حسن اور حارث بن اوف سے مدینے کی ایک تہائی پیداوار پر مصالحت کر لیں تاکہ یہ دونوں سردار اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں اور مسلمان تنہا قریش پر جن کی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں مگر اس تجویز پر کچھ گفت و شنید بھی ہوئی مگر جب آپ نے حضرت سات بن ماز اور حضرت سات بن آبادہ سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے بیک زبان عرص کیا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تب تو بلا چو تسلیم ہے اور اگر محض آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک بت پرستی پر تھے تو یہ لوگ میزبانی یا قرید و فروخت کے سوا کسی اور صورت سے ایک دانے کی بھی تما نہیں کر سکتے تھے تو بھلا اب جب اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کے ذریعے عزت بخشی ہے ہم انہیں اپنا مال دیں گے واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلوار دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرمایا جب میں نے دیکھا کہ سارا ارب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے تو میں تمہاری خاطر یہ کام کرنا چاہا تھا پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن میں پھوٹ پڑ گئی ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی دھار کند ہو گئی ہوا یہ کہ غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں لہذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو لہذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے البتہ جس قدر ممکن ہو ان میں پھوٹ ڈالو اور ان کی حوصلہ شکنی کرو کیونکہ جنگ تو چال بازی کا نام ہے اس پر حضرت نعیم فوراً بنو قرضہ کے ہاں پہنچے جاہلیت میں ان سے ان کا بڑا میل جول تھا وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے انہوں نے کہا جی ہاں نوعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے یہاں آپ کے گھر بار ہیں مال و دولت ہے بال بچے ہیں آپ اسے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتے مگر قریش و غطفان محمد سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد کے خلاف ان کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کے یہاں نہ, گھر بار ہے نہ مال و دولت ہے نہ بال بچے ہیں اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے ورنہ بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتخام لیں گے اس پر بنو خریدا چونکے اور بولے نویم بتائیے اب کیا, کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے آپ شریک نہ ہو قریضا نے, کہا آپ نے بہت مناسب رائے دی ہے اس کے بعد حضرت نوعیم سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور جذب قیر قاہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں انہوں نے کہا جی ہاں حضرت نوعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد اور ان کے رفقات سے جو عہد شکنی کی تھی اس پر وہ نادم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ ایرکمال حاصل کر کے محمد کے حوالے کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں اس کے بعد غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دوہرائی اور ان کے کے کھڑے ہو گئے اس کے بعد جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موضوع جگہ پر نہیں ہے گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں لہذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد پر حملہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہود نے جواب میں کہلایا کہ آج سنیچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑا تھا علاوہ آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور کمال نہ دے دے ہم لڑائی میں شریف نہ ہوں گے خاصی جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو خریش اور غطفان نے کہا واللہ نویم نے سچ ہی کہا تھا چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ اللہ کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکل پڑیں اور دونوں طرف سے محمد پر ہلا بول دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خریدا نے باہم کہا واللہ نویم نے تو تم سے سچ ہی کہا تھا اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اس دوران مسلمان اللہ تعالی سے یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں قطرات سے معمون کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اے اللہ کتاب تارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے اے اللہ انہیں شکست دے اور جنور کر رکھ دے بلا کر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کی دعائیں سن لی چنانچہ مشرقین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بدلی و پستمتی سرائیت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہوا کا طوفان بھیج دیا جس نے ان کے قیمے اخاڑ دیے ہانڈیاں الٹ دی تالابوں کی کھوٹیاں اخاڑ دیں کسی چیز کو قرار نہ رہا اور اس کے ساتھ ہی پرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں روبر خوف ڈال دیا اسی سر درکڑ کڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو کفار کی قبر لانے کے لیے بھیجا موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی اور مشرقین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے حضرت حسیفہ نے خدمت نبوی میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے اللہ نے دشمن کو کسی قیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غز و وغب سمیت واپس کر دیا ہے اور ان سے جنگ کے لیے تنہا کافی ہوا ہے الغرض اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے لشکر کو عزت بخشی اپنے بندے کی مدد کی اور تنے تنہا سارے لشکر کو شکست دی چنانچہ اس کے بعد آپ مدینہ واپس آ گئے غزو قندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال پانچ ہجری میں پیش آیا اور مشرقین نے ایک ماہ یا تقریباً ایک ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا تمام ماقس پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور زی قادہ میں ابن ساد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز قندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور ذیقہ کے ختم ہونے میں صرف سات دن باقی تھے جنگ احزاب درقیقت قصاروں کی جنگ نہ تھی بلکہ آساب کی جنگ تھی اس میں کوئی قریض مارے کا پیش نہیں آیا لیکن پھر بھی اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی اس کے نتیجے میں مشرقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی کیونکہ جنگز میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا اربوں کے بس کی بات نہ واپسی کے بعد فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا اللہ علیہ وسلم محمد والا آل وس وسلی اللہ پیشکش رہی